الحمدال الحمد, الحمد اللہ رسول اللہ عسوت الحسن صدق اللہ محبت سے ذوق شوق سے دروشی پڑ اللہ صلی اللہ سین محمد والا عالف دینا محمن وبارک وسلم اللہ صلی اللہ سینا محمد عل دینا محمد وبارک وسلم اللہ صلی علیٰ محمد محمد وسلم سیرت النبی کے پروگرام کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں اور زندگی میں سنتوں کو کتنا توڑتے ہیں اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کے قرآن کے حکموں کو جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں پابندی کی ہم اللہ کے حکموں کو کتنا توڑتے ہیں اور کتنا اس پر عمل کرتے ہیں یہ جائزہ ہوتا ہے اگر صرف تعریفیں کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریفوں سے بالا ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب کی تعریف کی ان نقلاء اللہ خلو بے شک آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے تو ہماری تعریفوں سے کیا بنے گا ہم تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ ہم کتنے حکموں کو توڑتے ہیں اور کتنوں پر عمل کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا ان نقلاء اللہ خلو بے شک آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں تو ہم ذرا دیکھیں ہمارے اخلاق کیسے گھر میں دیکھیں بچوں کے ساتھ بیوی بی کے ساتھ دفتر میں بازار میں ہمارا بولنے کا انداز کیا ہے دوسروں سے ڈیلنگ کرنے کا لینا دینے کا انداز کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آ, ہماری زندگی میں بہت سی کمیاں توتایاں ہیں کہ ہم اللہ کا حکم ہی توڑتے ہیں اور نبی کی سنت کو بھی چھوڑتے ہیں اور اس پر حیرانی یہ ہے کہ اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے کہتے اور یہ کیا کہ فارغ جی گناگار ہے سب گناگار ہے گنا نہیں گناگار نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے ہم نافرمان فرمان پھر بندے کے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے کہ بھئی میں تو اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں نافرمانی فرمانی کر رہا ہوں میں تو نبی کی سنت کو چھوڑ رہا ہوں نافرمانی فرمانی کر رہا ہوں تو آج ہم سیرت کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں یہ سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک صورت ہوتی شکل ایک سیرت ہوتی ہے کہ آپ کی لائف زندگی کیسی ہے اللہ اکبر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیز پیش کی ہے ولا الٰہ اِلَّا اللہ محمد الرسول اللہ آج ایک لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لیں ان سے پوچھ لیں کلمے کا مقصد کیا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں کیا ضروریات ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بندے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں کوئی پتہ نہیں مکہ کے ماحول میں کافر کیوں نہیں پڑتے پڑھتے تھے ان کو پتا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا لی، کلمہ پڑھ لیا سارے بتوں کو ساری من مرضی کو چھوڑنا پڑے گا صرف اللہ اور رسول کی مرضی پہ چلنا پڑے گا اس لیے علامہ اقبال کا یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بلزر بلرزم کے کہ جب میں لائلہ پڑھتا ہوں میں مسلمان لگ جاتا ہوں اس لیے کہ لائلہ پڑھنے کی میں ذمہ داریاں جانتا ہوں کہ لائلہ پڑھنے کے بعد بندے کے اوپر کتنی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں ہر مسلمان کو چاہیے اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ کم از کم پندرہ بیس دس بندوں کو زندگی میں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے یا نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بنائے ہم نے یہ کیا ہے ہم خود نہیں صحیح طریقے سے مسلمان ہوئے تو دوسروں کو کیسے کریں گے حزاب بکرس رضی اللہ, تعالیٰ مسلمان ہوئے کہا یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے فرمایا جو میرا کام ہے وہی آپ کا کام ہے تو دس اشرا مبشرہ جو دس جنت کی بشارت حضور نے جن کو دی تھی ان میں سے چھ بندے حضاب و بکر کے ذریعے مسلمان ہوئے ہم نے آج تک اس کلمے کی کیا خدمت کی زبان سے پڑھ لینا آسان ہے دل سے کلمہ پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لینا مشکل کام ہے جس بندے کے دل میں کلمہ اتر جاتا ہے نا تو پھر اس کو نماز میں وسوسے سے نہیں آتے اس کے دل دماغ جسم و جان میں لا الہ الا اللہ کا نور اتنا چلا جاتا ہے پھر وسوسے سے نہیں اس کو آ سکتے تو اکرار لسانی زبان سے کہنا آسان ہے اور دل اور دماز سے جو ہے کلمے کے نور کو پورے جسم میں جلب کر لینا یہ مشکل کام ہے اسی لیے فرمیا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کہ ابھی تک تو ہماری نگاہ مسلمان نہیں ہوئی دل مسلمان نہیں ہوئی اگر نظریں نامحرم عورتوں کو دیکھتی ہیں تو نظریں مسلمان ابھی نہیں ہوئی اگر زبان سے گیبا جھوٹ چگلی ارد گرد یہ فضول باتیں ہیں جی یہ ادھر ادھر کی باتیں نکلتی ہیں تو ابھی زبان مسلمان نہیں ہوئی اگر ہاتھ سے آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں ابھی ہاتھ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوا اور اگر اے وضو کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے نماز کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی دل میں دنیا کے خیالات آتے ہیں تو ابھی ہی آپ صحیح معنوں میں آپ کا دل مسلمان نہیں ہوا اس لیے حدیشی میں فرمایا ہا سبو قبلان تو ہا اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا محاسبہ شروع کرے آپ خود پہلے اپنا محاسبہ کر لیں تو آج ذرا سیرت کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ پہلا کلمہ جو ہے اس کا مقصد اس کی حقیقت ہمارے دل دماغ تک نہیں کھلی کہ جو دل کے اندر کلبہ اتر جائے وہ بندہ پھر کسی انسان سے نہیں ڈرتا وہ صرف اور صرف ایک اللہ سے ڈرے گا اور ہمیں ادھر کا ڈر ادھر کا ڈر اس کا ڈر کبھی کس سے ڈر رہے ہیں کبھی برادری سے ڈر رہے ہیں کہ جی میں اگر سنت پہ عمل کروں گا قرآن کی آیت پہ عمل کروں گا برادری ناراض ہو جائے گی برادری سے ڈر رہے ہیں لا حول ولا قوت اللہ بلّہ اس لیے انہوں نے کہا یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں علامہ اقبال نے کہا کہ یہ کافری تو نہیں کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتارے حاضر و موجود کہ سچا سچا مرد ہو اور وہ ارد گرد کے ماحول سے ڈر جائے اور حق بات نہ بیان کرے آج ہم کبھی کسی سے ڈر رہے ہیں کبھی کسی سے ڈر رہے, ہیں، کبھی, کسی سے ڈر رہے ہیں، کبھی کسی سے ڈر رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ وال نبول بے الخوف ہم تمہارا خوف کے ذریعے امتحان کریں گے یا اللہ سے ڈرتے ہو یا لوگوں سے ڈرتے ہو والن الخوف ہے بھوک سے بھوک سے تمہاری ادمائش کریں گے نقسم من مال جان کی کمی سے وہ حاسبہ کریں گے حساب کریں گے تازمش کریں گے وہ بشر صابرین صبر والوں کو بشارت ہو تو آج ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے قرآن اور سیرت کی روشنی میں محاسبہ نہیں کرتے تو پہلے تو ایمان یقین کا محاسبہ ہو کہ ہمارا ایمان یقین کس لیول کا ہے شریف میں آتا ہے ایمانکم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو یعنی سوتے جاگتے کلمہ پڑھتے رہا کرو اب ذرا ہم جائزہ لیں اپنا اور اپنے بچوں کو بھی عورتوں سے بھی جا کے پوچھیں کیا سوتے جاگتے ہم کلمہ پڑھ کے سوتے ہیں ذرا ٹھنڈے دل سے غور و فکر کریں مرد عورتیں بچے سب کے سب اس بات کو ذرا سوچیں کہ نرم گدا بچھا ہوا ہے اوپر گرم رضائی ہے آرام سے سو رہے ہیں کوئی فکر نہیں پھا نہیں سوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھنے یاد نہیں اور جاگتے ہوئے بھی کلمہ پڑھنے کا یاد،, یاد نہیں تو سوتے جاگتے اگر ہم کلمہ پڑھ کے نہیں سوتے نہیں جاگتے تو کیا موت کے وقت جب ساری چیزیں یاد آ رہی ہوں گی ادھر سے فرشتے نظر آ رہے ہوں گے تو اتنی مشکل وقت میں کلمہ یاد آ جائے گا کہ سہولت ہے آسانی ہے گدے پہ لیٹ رہے ہیں رضائی گرم لے رہے ہیں اتنی سہولت میں بھی کلمہ نہیں یاد آ رہا تو جب فرشتے کھینچا تانی کریں گے روح نکالیں گے اس وقت کلمہ یاد آ جائے گا اس ایک نقطے پہ غور کر لے کہ لا اللہ ہمارے دل میں کتنا اترا ہے کہ سوتے جاگتے کلمہ پڑھنا یاد ہی نہیں دنیا کی باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں ٹی وی سی آر دیکھتے دیکھتے موبائل سنتے سنتے سو جاتے ہیں اسی طرح اٹھ جاتے ہیں یعنی سوتے جاگتے کلمہ پڑھنا یاد ہی نہیں اب ایک اس بات کا جائزہ لے لیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور ہمیں دیکھیں تو حیران ہو جائیں کہ یہ کیسے مسلمان کہ کلمہ ہی دل میں نہیں اترا یہ سچا واقعہ ہے کہ نشتر میڈیکل کالج میں ایک ڈاکٹر نور احمد نور ہے انہوں نے دس سال اس کے پاس سو مریض آئے جو فوت ہو گئے تو دس سال میں اس نے جب بندہ فوت ہوتا اس کو تلقین کرتے کلمہ پڑھو تو وہ لکھتے رہے کہ اس کو کلمہ ملا اس کو کلمہ نہیں ملا اس کو کلمہ ملا اس کو کلمہ, ملا اس کو کلمہ نہیں ملا جب دس سال کے بعد انہوں نے کاغذ اٹھا کے دیکھا کہ سو بندوں میں سے کتنے کلمہ پڑا کتنے نہیں کلمہ پڑھا تو وہ حیران ہو گئے کہ مرتے ہوئے میں نے سو بندوں کو کلمہ تلقین کیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ تو سو میں سے مرتے ہوئے صرف تین بندوں نے کلمہ پڑھا ستانوے بندے بغیر کلمے کے مر گئے یہ ریشو ہے یہ تناسب ہے اس لیے کہ دل کے اندر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اترا نہیں ہے دل کے اندر کلمہ اس وقت اترتا ہے کہ آپ بیٹھے اون بے اختیار اندر سے لا الہ الا اللہ نکلے بیٹھے بیٹھے اندر سے کیا نکلا ہے آپ کا کیا نکل رہا ہے یا سوتے ہوئے آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے تو اس کو دل دماغ ہڈیوں خون تک اس لا الہ الا اللہ کو اتارنا ہے پھر بات بنے گی اگر اس کلمے کے بغیر جائیں گے تو ہم لوگ بڑے خطرے میں تو حضور نے سب سے پہلے کیا امت کو دیا لا لاہو لا الہ الا اللہ لو کلمہ پڑھ لو دل سے نجات پا جاؤ گا. ایک دفعہ ایک بندہ حج کرنے گیا اور وہ کعبے کے پردے کو پکڑ کے ایک گھنٹہ دعا کرتا رہا اللہ ایمان سلامت ایمان سلامت ایمان سلامت ایمان سلامت کسی بزرگ نے دیکھا تو پوچھا بھائی آپ ایک گھنٹے سے ایک دعا مانگ رہے ہیں اور کوئی دعا کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا اور اللہ کا معاملہ آپ بیچ میں نہ آئے تو وہ پیچھے پڑ گئے کیا نوجوان بتاؤ کیا راز ہے اس میں تو جب پیچھے پڑ گئے تو انہوں نے راز بتایا کہ میں انڈیا کے فلاں شہر میں رہتا تھا میرے گھر کے سامنے مسجد تھی تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا ایک نمازی تھا متکبر تھا اور مجھے روز کہتا ہے تو یودی ہے, عیسائی ہے فلاں ہے فلاں ہے اور تو نماز نہیں پڑھتا تو میں چپ کر جاتا بھی واقعی میرا قصور ہے نماز پڑھنی چاہیے کچھ دنوں بعد پتا چلا وہ نماز پڑھنے نہیں آتا ہم اس کی عیادت کے لیے گئے دیکھا تو اس کو بڑی خوفناک بیماری لگی ہوئی اور اس کی حالت بڑی خراب ہے حتیٰ کہ ہمارے بیٹھے بیٹھے اس کے اوپر عجیب حالت تاری ہوئی کہ لگا وہ یہ قرآن اٹھاؤ جب قرآن اس کے سامنے لایا کہ لیں میرا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں तो तो تو تھوڑی دیر, دیر بعد ہچکی آئی مر گیا کافر ہو کے مر گیا کہ گا میں ڈر گیا اسی وقت میں نے توبہ کی نمازیں شروع کر دیں نیک بننے کی کوشش کی حتیٰ کہ اللہ نے مجھے حج کرنے کی توفیقت فرمائی میں نے حج کیا اب میں واپس جا رہا ہوں اپنے ملک اور میں نے کعبے کے پردے کو پکڑ کے ایک ہی دعا کی ہے یا اللہ ایمان سلامت ہے سب کچھ سلامت ہے ایمان سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت ہے تو میرے دوستوں کی یہ کلمہ ہمیں مفت میں مل گیا یہ کروڑوں روپئے بھی زیادہ قیمتی ہے جو اللہ والے ہیں وہ سب سے زیادہ کلمے کی فکر کرتے دو باتیں اللہ والوں کے ہر اللہ والے کے پاس دو باتیں ہوں گی کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اور اس کی بخش ہو جائے ہر عقلمند بندے کی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اور کیا ہو جائے بخش ہو جائے اور ہم نے یہاں سے کیا لے کے جانا یہ ہر بندے کی تمنا ہونی چاہیے ایک جگہ میں اسلام آباد میں بیان کر رہا تھا افسر تھے افسروں کے دماغ بھی افسروں والے ہوتے تو میرے بیان کرتے کرتے نہ منہ سے نکل گیا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ کروڑوں روپے سے قیمتی ہے کیونکہ ساری زندگی نبی نے لوگوں کو کلمے کی تلقین کیا کافروں کو ہزار دفعہ ان کے پاس گئے کلمہ پڑھ لو ابو جہل کے پاس ایک ہزار سے زیادہ دفعہ گئے کلمہ پڑھ لو نہیں پڑھو تو میں نے بیان کرتے کرتے کہہ دیا کہ یہ کلمہ کروڑ ایک کروڑ سے بھی قیمتی ہے آج ہمیں پیسوں کا تو بڑا پتہ ہے نا یہ لاکھ ہے دس ہزار ہے یہ کروڑ ہے تو مجھے وہ کہنے لگے کہ جی آپ کو پتہ ہے کروڑ روپیہ کتنا ہوتا ہے کتنے لاکھ کا کروڑ ہوتا ہے میں نے کہا پتہ ہے تو لگے کہ آپ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ کروڑوں روپئے سے قیمتی ہے ہمیں تو مفت میں مل گیا میں نے کہا مفت میں ملائے تو قدر نہیں ہے نا اگر اس کلمے پر جان بال وقت لگا ہوتا تو اس کی قدر تیرے دل میں آتی ہے. پھر اس کو سمجھانے کے لیے کہا فرض کریں یہ دو میز رکھے ہوئے ہیں ان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے رکھ دو دوسرے میز کے اوپر ایک کروڑ رکھ دیتے ہیں اور تمہیں یہ اجازت ہے ان دونوں میں سے ایک کو لات مار دو ایک قبول کر لو بتاؤ کروڑ روپیہ اٹھاؤ گے یا کلمہ اٹھاؤ گے کہ جو مرضی ہو جائے جی کلمہ تو نہیں چھوڑ سکتے تو میں نے کہا ایک کروڑ روپے کو لات مار دی لیکن کلمہ نہیں چھوڑا تو ثابت ہوا کہ کلما ایک کروڑ روپے سے بھی زیادہ کیم بھی. ہمیں مل گیا نا ہمیں حب بلال ہمشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کی کیا قدر تھی کہ کب ریت پر لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیتے پھر بھی زبان سے کیا لکھتا نکلتا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ آج ہمارے ٹھنڈا پنکھا چل رہا ہے اے چل رہے ہیں تب منہ سے نہیں نکلتا رضائی میں پڑے ہیں تب بھی کلمہ منہ سے نہیں نکلتا اور ان کے تبتی ریت پر سینے میں پکھر ہے پھر بھی لا الہ اللہ نکل رہا منہ سے <سؤال> اللہ اکبر کبیر <سؤال> <سؤال> تو پہلا جائزہ لیں کہ یہ جو کلمہ پہلا پہلی بنیاد ہے یہ ہماری بنیاد کیسی ہے کیا سوتے جاگتے کلمہ نصیب ہے سوتے جاگتے کلمہ نصیب نہیں ہے پہلے مائیں ہوتی تھی اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کی لوری دیتی تھی سو جا میرے بچے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب میں انگریزی سکھاتی ہے. بعض جگہ تو بچے گالی دیتے ہیں ماں خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ گالی دے رہے واہ واہ یا حسرت بات بندوں پر افسوس ہی. اس لیے نئی نسل بگڑ رہی ہے نا کہ ماں تربیت نہیں کر رہی بچوں کی اس وقت شروع سے بچے کے دل دماغ میں کلمہ ڈال دیتے تھے بچے لوری ماں لوری دیتی تھی بڑا ہوتا تھا سب سے پہلے کیا سکھاتے تھے کلمہ سکھاتے تھے اب یہ بڑے بڑے علاقوں میں کلمہ کیا سکھانا ہے انگریزی کا لفظ سکھاتے ہیں انگریزی کی گڑتی دیتے ہیں پھر ساری زندگی وہ مٹ کرتا رہتا ہے ہم انگریزی سیکھنے سے منع نہیں کرتے ضرور سیکھنی چاہیے لیکن جتنا انگریزی کو ٹائم دیتے ہیں اتنا قرآن کو بھی ٹائم دے تاکہ دونوں کو وقت برابر ہو جائے ایک دفعہ ایک گندہ امریکہ سے آیا اس کے والد بیمار تھے فوت ہو گیا تو جنازہ پڑھنے لگے بڑا دھاڑے مار مار کے رو رہے کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو سب کے والدین فوت ہوتے ہیں صبر کرو تو اس نے کہا کہ میں اس کو تھوڑی رو رہا ہوں ان کا ابا اب با, باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہے اس وقت تمہیں کون یاد آ رہا ہے کس کو رو رہے ہو لگا میں اس بات کو رو رہا ہوں کہ اس میرے ابا نے مجھ کو ایم اے ای انگریزی کروا دیا حتیٰ کہ میں انگریزوں کو امریکیوں کو انگریزی پڑھاتا ہوں لیکن مجھے جنازے کی دعائیں نہیں آتی میں اب اس پر انگریزی کی نظمیں پڑھوں کہ جنازے کی دعا نہیں آتی اب ابا کے اوپر کیا پڑھوں انگریزی کی نظمیں پڑھوں جو اس نے سکھا دی مجھے تو ہم منع نہیں کرتے انگریزی بھی پڑھو دنیا کمانے کے لیے لیکن یہ انگریزی یہ ساری چیزیں قبر میں تو نہیں کام آئیں گی قبر میں مر گئے نیکیاں کم ہو گئی فرشتہ گئے نکالو آپ کہ ایم اے انگریزی کیا ہے جی ایم ایس سی کیا میں ڈاکٹر انجینئر ہوں مجھے چھوڑ دو تو قبر میں چھوڑ دیں گے بھائی دنیا کمانے کے لیے آپ نے سولہ سال لگائے کبھی قرآن سیکھنے کے لیے سولہ مہینے لگا لو تو بیڑا پار ہو جائے گا جو نبی ہمیں تحفہ دے کر گئے ہیں تو اس تحفے کو بھی تو دیکھو تو کلمے کے بعد نماز کی اہمیت ہوتی ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اب اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے ڈیوٹی ہے جتنی ہم دفتروں میں ڈیوٹی دیتے ہیں اس سے بڑی ڈیوٹی کیا ہے اللہ کے آگے سجدہ کرنا نماز پڑھنی ہے کرنا اس کی طرف پچانوے فیصد بندے نماز پڑھتے اب دیکھ لو نا اس محلے میں کتنے لوگ ہیں جمعے والے دن مسجد کہاں تک بھری ہوئی ہوتی ہے پانچ نمازوں میں ایک دو صفے ہوتی ہیں باقی کدھر گئے یعنی فرض نماز کا احساس ہی نہیں کہ فرض نماز پڑھنی ہے اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں بچوں کو بڑوں کو سب کو بتاؤ کہ باوضو رہنے کی کوشش کرو باوضو رہنے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو پکا نمازی بنا لے کسرت سے رہو اور استغفار کی کثرت کرو ان دونوں چیزوں کی برکت سے اللہ آپ کو پکا نمازی بنا دے گا کیونکہ اصل مسئلہ وضو ہے وضو ہو تو نماز پڑھنا کوئی مشکل تو نہیں ہوتا اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں بڑی مشکل سے بیس تیس تینتیس نمبر والی پڑھتے ہیں ہمیں سو نمبر والی نماز پڑھنی چاہیے خوشو ہو ہو رونا ہو اللہ کے آگے یہ ہو کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں یہ خیالات یہ وسوسوں سے پاک نماز نصیب ہو جائے کم از کم اس کی فکر تو ہو تو نبی کی زندگی میں سب سے زیادہ چیز کیا تھی کہ انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا کلمے کا نور تھا دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ہے نماز کی پابندی نبی نے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی نماز نہیں چھوڑی اور کتنے بندے ہیں انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھی نہیں تو جائزہ لینے سیرت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیے ہیں ہم وہ کیا کر رہے ہیں تو سارے بندے نماز پڑھتے حتیٰ کہ پکے منافق بھی نبی کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے عبد بن عبائی اینڈ پارٹی پکے منافق تھے کافروں سے بھی برے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے اور آج کل کے مسلمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے وہ نماز نہیں پڑھتے تو سیرت کی دوسری چیز نبی کی سیرت کی دوسری چیز ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی نماز پڑھتے اماں ایشا فرماتی ہیں کہ حضور اذان آ جاتی حضور اٹھ کر چل پڑھتے میں ایک دفعہ آگے آئی کہا پیچھے کون کہا عائشہ کہا عائشہ کون ہے کہا ابو بکر کی بیٹی کہا ابو بکر کون ہے کہ میں نے اس وقت سوچ لیا کہ اب حضور کو اللہ سے ملاقات کا اتنا شوق ہے کہ اب کسی کو نہیں پہچانیں گے اتنا شوق تھا نماز کا اور آج ہمیں کتنا شوق ہے تو بھائی ہماری نمازیں اگر ٹھیک ہو جائے نا یقین کرو یہ کافروں کے اوپر اتنا روک پڑے مسلمانوں کا کہ یہ ہمیں ہمارے سے ظلم کرنا چھوڑ دے کہ نمازوں کے اندر خوش و خضوع ہو صحابہ دو نفل نماز پڑھتے تھے دعا مانگتے تھے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے تھے اتنی آجزی بندگی آہذاری کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ دعا قبول ہو جاتی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بر بتایا ہمیں کہ میری مدد کو حاصل کرنے کا طریقہ سنو وسطین بصبر وسلہ میری مدد کو نماز اور صبر کے ذریعے کھینچو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے آج ہم اس کو معمولی سمجھے جی یہ تو نماز کی بات کر رہے ہیں بھائی نماز کوئی چھوٹی چیز ہے تمام نبیوں پہ فرض تھی تمام نبیوں نے نماز نہیں چھوڑی امام الانبیاء نے نماز نہیں چھوڑی صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی ہے جی تابعین تباہ تابین, تبا تابین اولیا امت کسی نے بڑے بڑوں نے نماز نہیں چھوڑی تو آپ پڑھتے ہی نہیں اور رام بھی نہیں ہے کہ پڑھے بھائی یہ اس موبائل کو بند کر دو مسجد میں آ کے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے رابطہ توڑو اور اللہ کے ساتھ رابطہ توڑو میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کا اللہ کے ساتھ رابطہ جڑے آپ پھر اس کو ساتھ لے کے آئے ہوئے تو اس لیے یوں ہی مسجد میں آئے تو موبائل کو گھر رکھ کے آنا چاہیے پانچ سات منٹ تو پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کر لیں یاد رکھو اس وقت شیطان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا آلہ موبائل ملا ہوا ہے وی وی سی آر سب کچھ گھر پڑے ہیں لیکن یہ ال کا چرخا होता میں ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں لوگ اور گانے بج رہے ہیں اور پتا نہیں کیا ہو رہا ہے اور جماعت بھی ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ بج رہے ہیں. یہ بڑی خوفناک چیز ہے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہو آٹھ گھنٹے سوتے ہو تو آٹھ گھنٹے موبائل کھول لو اور موبائل چوبیس گھنٹے کھولا ہوا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے یاد رکھیں یہ گھنٹیاں سن سن سن سن, سن کے دل سن ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت یہی گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں گی اس لیے سیرت کی روشنی میں یہ ہے حدیث میں آتا ہے من حسن السلام المار ترک مالا یعنی بندے کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ لا لایا اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے تو اس میں لا لایا اور فضول چیزیں ہیں۔ دو تین گھنٹے زیادہ زیادہ آٹھ گھنٹے کھولے اس سے زیادہ نہ کھولے اس سے زیادہ قبر آخرت کی فکر کرے میں ایک دفعہ ہم تھوڑی دیر کے لیے دو گھنٹے کے لیے میں موبائل کھولتا ہوں عموماً بند رہتا ہے تو پہلے کھولتے تھے تو ٹون ٹون کی آواز لگی ہوئی تھی ایک دن میں نے دیکھا میرے دماغ میں ٹون ٹون کی آواز آ رہی میں نے سوچا یہ موبائل بج رہا دیکھا تو وہ نہیں بج رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ جو سن سن کے میرے لاشعور دماغ کے اندر ٹون ٹون سیڈ ہو گیا چلا گیا میں نے کہا یہ تو بڑا خوفناک کہ ہے کہیں موت کے وقت بھی ٹون ٹون نہ ہونے لگ جائے کلمہ میں یاد ہی نہ آئے. پھر میں نے اپنے موبائل کے اوپر اللہ اللہ اللہ اللہ کی آواز لگائی ایک دن ایسے پڑا تھا تو ایسے دماغ کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا موبائل چل رہا ہے وہ بھی بند پڑا میں نے کہا وہ جو اللہ اللہ سن کے دماغ اور دل کے اندر وہ اللہ اللہ چلا گیا تو بھائی اس کے ذریعے دین کا کام لو سننا تو ہے ہی ادھر ادھر کی آوازیں لگانے کی بجائے اپنی آواز میں اللہ اللہ بھر لو اس کو سنو تاکہ اللہ اللہ اللہ سن سن کے موت کے وقت بھی اللہ اللہ یاد آ جائے اس لیے ایسی چیزوں سے بھی اچھے کام لے, لے لیتے ہیں اللہ والوں کی یہی نشانی ہوتی ہے اس لیے قرآن حکیم اللہ اللہ کے نام سے بھرا پڑا ہے نماز کے بعد ذکر کی کسرت ہوتی ہے جو بندہ ذکر کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن ہمیشہ گمزادہ رہتے تھے اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اسے قرآن نے بھی فرما دیا کہ پانچ نمازیں پڑھنی ہیں حج کرنا ہے ایک دفعہ زندگی میں زکات دینی ہے سال بعد روزے رکھنے ہیں سال بعد لیکن ذکر کی باری آئی تو فرمایا ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے یا آمن اللہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کسرت سے کرو اور اس کے لئے کوئی شرط بھی نہیں وزو بھی نہ ہو پھر بھی کر سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ ناپاک ہیں پھر بھی ذکر کر سکتے زبان سے نہیں دل سے ذکر کر سکتے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نوازے پڑھو کسرت سے حج کرو نہیں یہ فرمایا ناموز کرو اللہ ذکر کثیرا کسرت سے اللہ کا ذکر کرو اگر کثرت سے دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ اللہ کا نام اللہ یہ اسم میں ہے اس نام کی برکت سے یہ پوری دنیا قائم ہے اس لیے کسرت کے ساتھ قرآن میں اللہ کا نام اللہ استعمال ہوا ایک ہندو لڑکا مسلمان ہوا بس میں بیان ختم کرنے والا ہوں دعا کرتے ہیں ابھی تو اس سے پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے اس نے کہا کہ میں نے ساری کتابیں پڑھی تو انجیل وید ادھر ادھر کی ساری کتابیں پڑھی پھر میں نے قرآن پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ اس میں جگہ جگہ اللہ کا نام اللہ استعمال ہوا ہے تو کہا کوئی کتاب لکھنے والا اپنا نام نہیں لکھتا لیکن قرآن میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے اپنا نام لکھا ہے سب سے پہلے کوئی بندہ اپنی کتاب میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا میں اللہ کا نام اللہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا تو بھائی یہ اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے اللہ نور والا رضا اللہ لا الہ اللہ اللہ, نزل اللہ ہی نے سب سے بہترین چیز قرآن نازل کیا ہے تو اس لیے اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے اس نام سے جو محبت کرتا ہے کل موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کو کلمہ نصیب فرما دیتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس لیے ہم نے اپنی کتابوں میں بھی یہ اللہ کے نام کی کسرت کی ہے تاثیر قرآن ایک کتاب ہے اس کے اندر قرآن کی محبت کے واقعات کون کون سے لوگ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہاں جی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کہ نبی کی محبت ہونی چاہیے اور یہ محبت کیسے بڑھا سکتے ہیں تو محبت بڑھانے کے طریقے لکھے ہیں کہ محبت رسول کا اس طرح پیدا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بے چینی پیدا کریں دیکھیں پھر آپ کو کس طریقے سے خام حضور کی زیارت ہوگی اور دروش بھی پڑھنے کو دل چاہے گا اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چیزیں نیک بننے کی آسان کر دے گا محبت رسول کے اس طرح پیدا کریں اسی طرح سچی طلب ہو جیسے آپ توجہ سے میری طرف دیکھ رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں اگر آپ اس طرف کو منہ کر لیں تو میں بات کرنا بند کر دوں گا کیونکہ طلب نہیں ہوگی اسی طرح اللہ سے محبت رسول سے محبت جو قرآن سے محبت نبی سے محبت پیدا کرنے کے لیے کیا طریقے تو اس کے لیے سچی طلب پیدا کریں کہ سچی طلب ہوگی تو اللہ تعالی مہربانی فرما دے گا اس لیے حدیثی میں فرمایا من طلبہ فقد وجہ جس نے طلب کر لیا اس نے پا لیا جس کے دل میں سچی طلب پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو نورانیت تطا فرما دیتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے اور ہمیں نیکی تقوی پرہیزگاری کی توفیق اتا فرما دے اور پوری زندگی کو میں نے دو تین مثالیں دی ہیں ہمیں پوری زندگی کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھنے کی توفیق دے اپنا چہرہ اٹھنا بیٹھنا کردار گفتار لباس ہر چیز کو سنت سیرت میں دیکھیں سیرت ہمارے لئے شیشے کی طرح ہے اس شیشے کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کون سی سنت پر عمل کرتے ہیں کون سی سنت کو توڑتے ہیں کہہ رہا ہوں جنوب میں کیا کیا, کیا کچھ, کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے نہ آئے صدا کر چلے میا تم خوش رہو ہم دعا کر چلے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم یہ برکت والی مجلس ہوتی ہے اس وقت بندے کو اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے سال و آچھے مہینے بعد ملاقات ہوتی ہے. تو سچی سچی توبہ کر لیں یہ بھی قرآن میں فرمایا amanu, hai, توبہ ایمان والو توبہ کرو سچی پکی توبہ کر تو میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں اس لیے سب لوگ گھروں میں مستورات بچے جہاں بھی ہیں آواز, توبہ کر اور جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں مولانا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیعت کی نیت کر لیں ورنہ توبہ کے کلمات تو سب پڑھ لیں تاکہ پچھلے گناہ معاف ہو جائے پیچھے پیچھے یہ کلمات پڑھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله آمنت بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الاخر و القدر خيره من الله تعالى آمن تو بلاہی کماسماہی و صفاتی و قبل تو جمیا احکامی اقرار باللسان و تصدیق اشحد الله وشاد محمد آبدہ استفر اللّہ ربی ذمبن باتو بل اللّہ تعالیٰ اعلیٰ خیر حلق ہی سید نا محمد راسحابی اجمعین براہمتی کا یارحمر یہ یا کلمات پڑھنے سے آپ بیت ہوئے ہیں جو توبہ کی نیت ہیں انہوں نے توبہ کی ہے اب ہلکے پھلکے سے چار پانچ وظیفے ہیں وہ پڑھ لیں آسانی ہو جائے گی ایک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل پر نظر رکھیں کہ دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ, اللہ پھر اسی طرح تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف توجہ کر کے بیٹھ دیں اس کو مراقبہ کہتے ہیں دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ اسی طرح سو سو دفعہ صبح شام استفار کر لیں ربی من استفر اللّہ و بل لیں اسی طرح سو سو دفعہ درشی پڑھ لیں اللہ ولی سم من علیہ سِن مبارک وسلم ایک پارا قرآن کی تلاوت آدھا پارہ یہ ایک پاؤ تلاوت کر لیں اور چھٹا رابطہ کریں کہ ہمارے یہاں مجلس سے ذکر ہوتی ہے جامع تو صالحات میں ہفتے والے دن مغرب کے بعد مغرب سے عشاء تک اس میں شامل ہو جائیں وہاں ذکر فکر مراقبات بیان ہوتا ہے دعا ہوتی ہے انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کے لیے نیک بننا آسان ہوگا جو میں نے وظائف بتائیں تو یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے بہت پر تاثیر وظائف تو زندگی کے مختلف موقعوں کے حساب سے کوئی مشکل پریشانی ہو اس کے وظائف ہے اور چھوٹی سی کتابیں اس کے آخر پہ لکھے ہوئے ہیں یہ معمولات جو میں نے بتائیں چھ یہ اس کے آخر پہ آخری صفحے پہ لکھے ہوئے تو یہ وہاں سے آپ پڑھ کے اس کو یاد کر کے اس پر عمل کرنا شروع کریں چالیس دن ان کو پابندی سے کریں تو دیکھنا آپ کے دل دماغ کی دنیا بدلے گی اور آپ کو نیکی کا ذوق شوق ہو جائے گا اور بہت سے گناہ آپ سے چھوٹ جائیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو باف فرما دے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے توجہ اللہ کر کے بیٹھے مراقبہ کر لیں پھر دعا کر. <coughs> <coughs> سوچے نہ زمین ہے نہ آسمان ہے کچھ بھی نہیں اللہ کی رحمت آ رہی ہمارے دلوں میں سماری ہمارے دل کی سیاہی ظلم صاف ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ اور میں سن غنی مت سمجھ لو مل بیٹھنے کو جو دائی کی گھڑی سر پر کھڑی की سمجھ زندگی کی بہار آنا نہ ہو گیا بار بار لا لو نور اللہ عبارک وسلما واقعہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما علت و فلت و ذلتوں سے محفوظ فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت نصیب فرما یا اللہ اپنا ذوق شوق نصیب فرما اللہ ہم نے سب نے سچی سچی توبہ کی ہماری توبہ کو استقامل نصیب فرما موت سے پہلے یا اللہ قبر آخرت کی تیاری کا غم نصیب فرما اللہ ہمارے دل دماغ کے پتھر کو توڑ کے اس میں اللہ اللہ کا نور بھر دے یا اللہ ہمیں اپنی محبت کا ذوق شوق نصیب فرما دے یا اللہ جو جس کے دل کی جی شرید و سب کی جی شرید و قبول فرما مردوں عورتوں بچوں سب کے دلوں کی جیز شریدوں قبول فرما یا اللہ اس مسجد مدیثی کو آباد و شاداب فرما یا اللہ نمازیوں سے اس کو بھر دے یا اللہ اس کی تکمیل کے لیے غیب سے بندوبست فرما دے اس کو مکمل فرما دے یا اللہ اس کی پوری تکمیل فرما دے یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام انسرام کیا ہے اللہ ان سب کے دلوں کی جیز شریدوں کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ جس نے جس حیثیت سے اس لیا اس کو قبول فرما اور مالے کریم آخری وقت آئے اس دنیا سے جائیں ہم سب کے لابر دل اللہ, محمد رشی اللہ